والصلاة والسلام على من لا نبي بعدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مذاقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتو البيوت من ظهورها ولكن البر من فأتوا البيوت من أبوابها فاتقوا الله لعلكم تفلغون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين فاقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم فالفتنة أشد من القتل صد فإن فإن اللہ غفور آج ہم اپنے درس کا آغاز کر رہے ہیں سورت البقرہ کی آیت نمبر 189 سے یس عن انہ یہ آپ سے سوال کرتے ہیں نئے چاند کے بارے میں اہل ہلال کی جمع ہے پہلی سے لے کر تیسری تاریخ تک کے چاند کو ہلال کہا جاتا ہے پھر اس کو کمر کہتے ہیں اور چودویں رات کے چاند کو بدر کہتے ہیں باد صاحب اکرام نے سوال کیا کہ چاند کے گھٹنے بڑھنے طلوع اور غروب میں حکمت کیا ہے تو اس کے جواب میں فرمایا گیا الیا مواقع تو لناسی و الحج فرما دی دیئے کہ یہ اوقات کی شناخت اور حج کی تاریخ معلوم کرنے کا ذریعہ ہے آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں چاند کی بھی عبادت ہوئی سورج کی بھی عبادت ہوئی ستاروں کی بھی عبادت ہوئی آج بھی بعض قومیں مظاہر فطرت چاند سورج ستاروں دریاؤں سمندروں اجدہوں درندوں کی عبادت کرتے ہیں ان کو دیوتا مانتے ہیں ان سے مرادے مانگتے ہیں ان کو نفع نقصان کا پہنچانے والا سمجھتے ہیں اور حیرت کی بات یہ ہے کہ خود بعض مسلمان بڑھتے ہوئے چاند کو مبارک اور اترتے چاند کو معاذ اللہ منحوس سمجھتے ہیں جنتریاں دیکھیں لکھی ہوئی اور عملیات کی دوسری کتابیں تو ان میں آپ کو مسلمانوں کے ہاتھوں لکھا ہوا یہ نظر آئے گا کہ فلاں تاریخ فلاں کام کے لیے ساد ہے مبارک ہے اور فلاں تاریخ فلاں کام کے لیے نحس ہے منحوس ہے اخبارات میں دیکھیں تو بہت سے نجومی وہ ستاروں کی چال بتلاتے ہیں ستارہ فلا منزل میں ہوگا تو شادی کا کرنا رشتے کا کرنا کاروبار کا کرنا مکان کی تعمیر شروع کرنا یہ مبارک اور مناسب ہوگا اور فلا منزل میں ہو تو پھر مناسب نہیں ہے نقصان کا اندیشہ ہے قرآن کریم ہر قسم کے شرک کی جڑ کاٹنے کے لیے آیا ہے قرآن میں سب سے زیادہ زور جو دیا گیا ہے وہ توحید پر قرآن کریم کا شاید ہی کوئی صفحہ توحید کے ذکر سے خالی ہو ہر صفحے میں توحید کا ذکر اللہ پاک نے اس مضمون کو توحید کے مضمون کو اتنے تکرار کے ساتھ اتنے مبالغے کے ساتھ اتنی وضاحت کے ساتھ انداز بدل بدل کر مثالیں دے دے کر بیان فرمایا ہے کہ قرآن پر ایمان رکھنے والا بھی شرک کرے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی میٹھے چشمے پر پیاس کی وجہ سے مر جائے تو یہاں پر بھی بتایا گیا کہ یہ چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں ان کو بتا دیجیے کہ چاند انسانوں کی عبادت کے لیے پیدا نہیں کیا گیا چاند انسانوں کی خدمت کے لیے پیدا کیا گیا ہے اللہ نے اس کائنات میں جو کچھ پیدا کیا وہ انسان کی خدمت کے لیے ہے دریا چلتے ہیں تو انسان کی خدمت کے لیے سمندروں کا پھیلا ہوا جال ہے تو انسانوں کی خدمت کے لیے باد صبا باد نسیم کے جھونکے ہیں تو انسان کی خدمت کے لیے باد سر سر کی گرمی ہے تو وہ بھی اور تیزی ہے تو وہ انسان کی خدمت کے لیے بادل امڑتے ہیں تو انسان کی خدمت کے لیے سورج طلوع ہوتا ہے تو انسان کی خدمت کے لیے چاند اور ستارے چمکتے ہیں تو انسان کی خدمت کے لیے اور خود اللہ کو اللہ نے انسان کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے یہ کائنات ساری کی ساری تمہاری خدمت میں لگی ہوئی اور تم میری عبادت میں لگے ہوئے مماخلاق ول انسّ لیا بدول یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اسلامی عبادات کا مدار وہ شمسی تاریخ پر نہیں ہے بلکہ قمری تاریخ پر ہے اسی لیے قمری تاریخ کو اسلامی تاریخ کہا جاتا ہے کیونکہ ہم اسلامی عبادات کو پہچانتے ہیں چاند کے طلوع غروب سے اس کے گھٹنے بڑھنے سے چاند کی ذوالحجہ کی دس تاریخ ہوتی ہے تو ہم عید الاضحیٰ منا, مناتے ہیں اور شبوال کی پہلی تاریخ ہوتی ہے تو ہم عید الفطر مناتے ہیں دس محرم آتی ہے وہ بھی چاند کے حساب سے تو اس کے ساتھ بھی ہماری یاد وابستہ ہے رمضان کی یکم ہوتی ہے تو ہم روزوں کا آغاز کرتے ہیں تو ان عبادات کا مدار وہ اسلامی تاریخ پر ہے اس لیے قمری تاریخوں کا یاد رکھنا یہ فرض کفایہ ہے اگر پوری کی پوری امت یا پورے کے پورے علاقے والے شہر والے بستی والے کمری تاریخ کا اہتمام کرنا چھوڑ دیں تو ساری بستی والے گناہ ہوں گے اور اگر کچھ نے اس کو یاد رکھا تو سارے گناہ سے بچ جائیں گے شمسی تاریخ یا انگریزی تاریخ یہ کوئی حرام نہیں ہے آج اس کا رواج ہو گیا ملازمین کو تنخواہیں ملتی ہیں تو شمسی تاریخ کے اعتبار سے ہم کاروبار کرتے ہیں سودے کرتے ہیں ادائیگی کے وعدے کرتے ہیں تو انگریزی تاریخ کے اعتبار سے اس کے چلن ہو گیا بلوں کی ادائیگی کرتے ہیں تو انگریزی تاریخ کے اعتبار سے وہ اس کے اعتبار سے حساب کرنا یا اپنے کاروبار چلانا یہ کوئی حرام اور گنا نہیں ہے لیکن قمری تاریخ کو کلی طور پر فراموش ہی کر دینا یہ غلط ہے اسلامی تعلیم کے بھی خلاف اور قومی غیرت کے بھی خلاف ہے کہ ہمارے بچوں کو اسلامی مہینوں کے نام ہی نہ آتے ہوں ہماری جو پوری تاریخ ہے وہ تو کمری تاریخوں کے ساتھ وابستہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہے باست ہے اور دوسرے اہم واقعات جو پیش آئے تو ان میں قمری تاریخ ہی کا لحاظ رکھا گیا لہذا ایک اسلامی ورثہ اور قومی غیرت کا بھی تقاضا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اسلامی مہینوں کے نام یاد کرائیں اور ہمیں قمری تاریخ معلوم ہو دوسری بات اس آیت کریمہ میں فرمائی گئی وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَعْتُ من مِنْ زُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِتْتَقَا یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں کے پیچھے سے آؤ بلکہ نیکی تو اس شخص کی ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے زمانے جاہلیت میں لوگ جب حج عمرے کا احرام باندھ لیتے تھے تو واپس گھر کے دروازے سے نہیں آتے تھے اگر مجبوری کی بنا پر بھی آنا پڑتا تو بھی دروازے سے نہیں آتے تھے اور جب حج سے فارغ ہو کر آتے تو بھی دروازے سے نہیں آتے تھے بلکہ یا تو پشت کی دیوار میں کوئی سوراخ کرتے تو وہاں سے چوروں کی طرح اندر داخل ہوتے اور اگر طاقتور ہوتے نوجوان ہوتے تو چھت کے اوپر چڑھ جاتے اور چھلانگ لگا کر گھر میں داخل ہوتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہمارا اس طریقے سے گھروں میں داخل ہونا یہ احرام کا حج یا عمرے کا ایک حصہ ہے اور ایک نیکی ہے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے تو اللہ نے فرمایا نہیں یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں پیچھے کی طرف سے آؤ دروازے سے آؤ نیکی تو اس شخص کی ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے جو اللہ کے ڈر سے گناہوں سے بچ جاتا ہے تو نیکی اس کی ہے اس طرح کے سطحی ہی کام کرنے سے اللہ خوش نہیں ہوتا اور جان لی دیئے کہ یہ صرف مکہ والوں سے مدینہ والوں سے اربوں سے خطاب نہیں یہ سارے انسانوں سے خطاب ہے سبھی قسم کے کام کر کے تم اللہ کو خوش نہیں کر سکتے ہو بلکہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے تکوا اختیار کرنا ضروری ہے دل میں اللہ کی عظمت ہو اللہ کی بڑائی ہو اس کی صفات پر یقین ہو وہ میری ہر بات کو سن رہا ہے ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے وہ میرے ساتھ ہے ان باتوں کا یقین ہو اور پھر یہ یقین انسان کو گناہوں سے روک دے تو اصل نیکی یہ ہے یہاں سے علماء نے ایک اصول بھی اخذ کیا وہ اصول یہ کہ جس کام کو شریعت نے ضروری نہیں بتایا اس کام کو ضروری سمجھ لینا یا عبادت سمجھ لینا گنا ہے بداعت ہے اور جسے شریعت نے جائز قرار دیا اس کو گناہ سمجھ لینا یہ بھی گنا ہے اور بدات ہے شریعت نے جس کام کو ضروری نہیں کہا ہم اس کو ضروری سمجھ لیں یہ بھی بدات شریعت نے جس کام کو جائز کہا ہم اس کو گنا سمجھنے لگے یہ بھی بدعت اور یہ بھی گنا اس کو کہتے ہیں شرک فر رسالت شرک فی شریعت گویا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کام کو ضروری قرار نہیں دیا تھا اور یہ ضروری سمجھتا ہے یہ اس کو ایمان کا حصہ سمجھتا ہے حضور نے ایک کام کو یا شریعت نے ایک کام کو جیز کیا تھا اور یہ اس کو گناہ سمجھتا ہے تو یہ بھی شرک ہی کی ایک قسم ہے تو بدعت یہ ایک بدترین گنا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا شر الامور محدات بدترین امر نئی نئی چیزیں شریعت میں گھڑنا ہے وہ کل محد اور ہر گھڑی ہوئی چیز بدعت ہے وہ کل بد اور ہر بدعت گمراہی ہے کلو ضلع اور ہر گمراہی یہ جہنم میں لے جانے والی ہے کسی نے سمجھانے کے لیے یہ واقعہ غالباً بیان کیا ہوگا یا ہو سکتا ہے کہ اس کی حقیقت بھی ہو کہ کسی نے شیطان کو خواب میں دیکھا بڑا دبلا پتلا کمزور ہو رہا ہے پوچھا بھی کیا ہوا اس نے کہا کمزوری کی وجہ یہ ہے کہ ساری محنت ضائع آ رہی ہے بڑی مشکل سے ان کو گناہوں میں مبتلا کرتا ہوں کسی کو بدکاری میں کسی کو شراب نوشی میں کسی کو نماز سے محروم رکھتا ہوں کسی کو ظلم پر آمادہ کرتا ہوں لیکن ان کو معلوم ہو گیا ہے کہ اللہ طاب اور غفور الرحیم ہے یہ سچے دل سے توبہ کر لیتے ہیں دو آنسو بہا لیتے ہیں تو میری سال ہسال کی محنت ضائع چلی جاتی ہے اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے پھر کہنے لگا کہ میں نے بھی اب سوچ لیا ہے کہ ان سے ایسے گناہ کرواؤں گا جن کو یہ گناہ ہی نہیں سمجھیں گے جب گناہ ہی نہیں سمجھیں گے تو توبہ ہی نہیں کریں گے اس لیے کہ انسان گنا تو تب کر گنا سے توبہ تو تب کرتے ہیں جب گناہ کو گنا سمجھے اور اگر وہ ایک عمل کو گناہ ہی نہیں سمجھتا تو وہ کیوں کرے گا تو شیطان نے کہا میں ان کو بدعات میں مبتلا کر دوں گا بدعات کا ارتکاب کریں گے ہوں گے گنا لیکن سمجھیں گے کہ ہم نیک کام کر رہے ہیں بد اتی بیدعات کو گناہ نہیں سمجھتا وہ شریعت کا ایک حکم سمجھ کر بیچارہ کرتا ہے لیکن اس کی محنت ضائع جاتی ہے ثواب تو ملتا نہیں گنا لازم ہو جاتا ہے اور یہاں سے یہ بھی ثابت ہوا کہ شریعت کے حکم کے مطابق اور سنت کے مطابق اور قرآن کے مطابق انسان آسانیوں پر عمل کرے تو اللہ راضی ہوتا ہے اور قرآن و حدیث کو چھوڑ کر مشکلات پر عمل کرے مشقت والے اعمال پر عمل کرے تو اللہ کی رضا حاصل نہیں ہوتی اب دیکھیے دروازے سے آنا تو بڑا آسان کام ہے آرام سے گھر میں داخل ہو گیا اور کتنی مشقت اٹھا رہا ہے وہ جو اپنے گھر کی دیوار توڑوا رہا ہے اس میں سوراخ کروا رہا ہے اور وہاں سے اندر آ رہا ہے یا چھت پر چڑھ ہے اور اوپر سے چھلانگ لگا رہا ہے تو کتنی مشقت والا عمل کر رہا ہے لیکن چونکہ نہ اللہ نے حکم دیا نہ اللہ کے نبی نے حکم دیا تو اس کی یہ ساری محنت اور مشقت ضائع چلی ہے آسانی کے ساتھ جو عمل کرتا ہے اور وہ عمل قرآن اور حدیث کے مطابق ہے اس پر اللہ راضی ہوگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا بعض کتابوں میں اس کا نام آیا ابو اسرائیل انصاری بوڑھا آدمی روزہ رکھا ہوا تھا اور دھوپ میں کھڑا تھا روزہ بھی ہے کھڑا ہے بوڑھا ہے اور کھڑا بھی دھوپ میں ہے اور کسی سے بات چیت بھی نہیں کرتا حضور نے پوچھا اس کو کیا ہوا کیا ہو گیا بھئی کیا تکلیف ہے اس کو کہنے کے اللہ کے نبی اس نے نظر مانی ہے کہ ایسا روزہ رکھوں گا جس روزے میں نہ کسی سے بات چیت کروں گا نہ بیٹھوں گا اور نہ سایہ حاصل کروں گا اللہ کے نبی نے فرمایا مروہ فَلْ يَتَقَلَّمْ وَيَسْتَذِلْ وَلْ يَقْعُدْ وَلْ يُتِمَّ صَوْمَهُ فرمایا اس کو کہو کہ یہ بات چیت بھی کرے اور سائے میں بھی آ جائے اور بیٹھ جائے اور یوں اپنا روزہ مکمل کر لے اب دیکھیں اپنے آپ کو کتنا مشقت میں ڈال رہا ہے کھڑا ہے اور دوپ میں کھڑا ہے اور بات چیت بھی نہیں کر رہا پورا دن بالکل خاموش لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی ثواب نہیں ملے گا یہ بعض جو باطل مذاہب ہیں ان کے اندر یہ تصور پایا جاتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو جتنا مشقت میں ڈالے اتنا اللہ خوش ہوتا ہے اتنا دیوتا خوش ہوتا ہے جتنا مشقت میں ڈالے کئی سالوں سے میں اخبار میں دیکھ رہا ہوں آپ نے بھی دیکھا ہوگا یہ جو بعض ممالک ہیں سری لنکا اور ہانگ کانگ وغیرہ پڑھے لکھے ممالک تعلیم کا تناسب ہم سے زیادہ لیکن بدھ مذہب اور دوسرے مذاہب کے ماننے والے سال میں مخصوص ایام آتے ہیں ایام آتے ہیں جب وہ اپنے اوپر یوں کہلے کہ لے کے ظلم کرتے ہیں کوئی اپنے جسم میں چیرے دیتا ہے کوئی گرم سلاخیں اپنے جبڑوں میں ڈال دیتا ہے کئیوں کو دیکھا کہ آریوں کے ساتھ اپنے جسم کو کاٹ دیا اور حکومت مداخلت نہیں کر سکتی کیوں یہ ان کے مذہب کی تعلیم ہے ان کا تصور ہے کہ اس سے ہمارا دیوتا خوش ہوتا ہے الحمد اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تُو نے کائنات کی سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت اسلام کی نعمت قرآن کی نعمت سربر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی نعمت ہمیں بن مانگے دے دی اور بغیر استحکاق کے دے دی نہ ہم نے مانگی یہ نعمت نہ ہم اس کے مستحق تھے لیکن اللہ نے کرم کر دیا بغیر کلب کے دی اور بغیر استحکاب کے دی جس میں یہ بتایا گیا کہ تم اپنے جسم کو راحت پہنچاؤ راحت غسل کرو صاف ستھرے کپڑے پہنو خوشبو لگاؤ کنگی کرو سرما لگاؤ میں اس سے بھی خوش ہوں گا جسم کو راحت پہنچا رہے اور اللہ خوش ہو رہا ہے اور نیت یہ ہے کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہا ہوں تو اپنے آپ کو راحت پہنچاتا ہے اللہ خوش ہو رہا ہے دودھ پی رہا ہے شہد کھا رہا میٹھا کھا رہا ہے خجور کھا رہا ہے یا کوئی دوسری اللہ کی نعمت کھا رہا ہے اور نیت یہ کہ اللہ کا رزق کے حلال ہے کھاؤں اور شکر ادا کروں مزے کر رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ اللہ کو بھی راضی کر رہا ہے تو اللہ نے ہمیں الحمد ایسا مذہب عطا کیا ہے جس میں نہ دنیا کو چھوڑنے کی ضرورت نہ بیوی بچوں کو چھوڑنے کی ضرورت نہ جنگلوں میں جانے کی ضرورت نہ غاروں میں بسیرا کرنے کی ضرورت نہ رہبانیت کی ضرورت نہ الٹا لٹکنے کی ضرورت نہ کھڑا رہنے کی ضرورت نہ سخت ترین مشقت والے مجاہدوں کی ضرورت نہ جسم کو زخمی کرنے کی ضرورت نہ ہفتوں بھوکا رہنے کی ضرورت اور نہ اللہ کی نعمتوں سے محروم رہنے کی ضرورت اور نہ گدا اور پلید رہنے کی ضرورت اور اللہ خوش ہوتا ہے بھلے اس البرو من انتا اور یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم گھروں میں آؤ ان کے پیچھوں سے ان کی پشت سے بلا کنگ البرا من تقا نیکی تو اس کی ہے جو تقوا اختیار کرتا ہے و ات مِنْ تمن اب گھروں میں دروازوں سے آؤ و تک اور اللہ سے ڈرو لَعَلَّكُمْ کم تفل تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ فلاح اور کامیابی کا مدار تکوا پر ہے تکوا پر اور ہم عمومی طور پر تقوا کا معنی کرتے ہیں اتقو اللہ سے ڈرو یاد رکھیے کہ بعض لوگوں نے اس پر اتراض کیا کہ قرآن میں جگہ جگہ ڈرنے کا حکم دیا گیا ہے یہ کتاب تو بس ڈر پیدا کرتی ہے دل میں ڈر پیدا کرتی ہے اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو یہ بات جان لیں کہ اللہ سے ڈرنے کا حکم صرف قرآن میں نہیں بلکہ دوسری آسمانی کتابوں میں بھی اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا ہے لیکن خشیت اور محبت اللہ کا ڈر اور اللہ کی محبت ان دونوں میں تضاد نہیں ہے خشیت اور ڈر یہ کس چیز کا نام ہے اللہ کی عظمت کے احساس کا نام ہے اللہ کی عظمت کا احساس ہو جائے ڈرتا انسان والدہ سے بھی ہے والد سے بھی ہے استاد سے بھی ہے ڈرتا دشمن سے بھی ہے درندے سے بھی ہے چور اور ڈاکو سے بھی ہے لیکن ان دونوں ڈرنوں میں زمین آسمان کا فرق ہے تو اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا یہ ڈرنا کوئی وحشت کے معنی میں نہیں ہے بلکہ یہ کہ اللہ کی عظمت کا احساس ہو اور ان دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے ڈر بھی ہو اور محبت بھی ہو صرف ڈر بھی کافی نہیں اور صرف محبت بھی کافی نہیں بلکہ دونوں چیزوں کا ہونا یہ ضروری ہے متقلّہ اللہ کم تفیح اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ ب قاتل فی سب اللہ البینہ قاتل بلا تا اور لڑو قتال کرو اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جو تم سے قتال کرتے ہیں بلا تا اور حد سے تجاوز نہ کرو ان اللہ بے شک اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیرہ سالہ تو مکی مک زندگی ہے مکہ کی تیرہ سالہ زندگی میں ظلم ہوتا رہا زیادتی ہوتی رہی کسی کو گلیوں میں گسیتا گیا کسی کو ریت پر لٹا دیا گیا اور سینے پر بھاری بھر کب چٹانے رکھ دی گئیں کسی کو دہتے ہوئے انگاروں پر لٹایا گیا کسی کو چمڑے میں بند کر کے دھونی بھی گئی کسی کو اتنا مارا گیا کہ ہواس مختل ہو گئے اور کسی کے جسم کے ٹکڑے کر دیا گیا ہے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی بڑی زیادتی کی گئیں لیکن حکم یہی آتا رہا فافو وسفو ہتھی اللہ عمری معاف کرتے رہو ڈر گزر کرتے رہو جب تک کہ اللہ کا حکم نہ آ جائے